الحمد للہ الحمد للہ واشد اللہ علد ہو شری ان واشد محمد رولو اما بادی ہدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور مدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفسه بسم الله آه الرحمن الرحيم قریبی والی گرہ میں وہ لوگ بڑے ہی خوش قسمت ہیں وہ روحیں بڑی ہی سعادت والی روحیں ہیں کہ جن کی زندگی میں یہ ماہ مبارک آیا اور صحت سلامتی کے ساتھ آیا وہ لوگ جن کے روزے رکھ کر راتوں کا قیام کر کے ذکر اذکار کر کے تلاوت قرآن کر کے اس مہینے میں اللہ کی جو بے بایاں رحمتیں ہیں برکتے ہیں سعادتیں ہیں مغفرتیں ہیں ان سے اپنے دامن بھر رہے ہیں یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے کہ جس کو یہ توفیق مل جائے یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہے اور بندہ اس کے لیے تیار ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میری کمائی کا مہینہ مجھے نصیب فرمایا آخرت میں اپنے سفارشی تیار کرنے کا مہینہ جو ہے وہ نصیب فرمایا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیام و القرآن یشفان یوم القیامہ کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں بندے کے لیے قیامت کے دن سفارشی ہوں گے اقرال قرآن دوسری حدیث میں فرمایا قرآن کی تلاوت کیا کرو فن حیاتی یوم القیامت شفیع اللہ صاحب کہ یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا اب یہاں جو ہے وہ کسی تگڑے بڑے کے لیے عہدیدار کے لیے ہم اس کا قریبی سے قریبی سفارشی تلاش کرتے ہیں تاکہ ہماری بات سن لے اور ہمارا کام بن جائے اور یہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے اب اللہ کا کلام اللہ سے ہماری سفارش کرے اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے وہ بندہ بڑے ہی نصیبے والا ہے جس نے اپنا سلیبس رمضان کا قرآن کو بنایا ہوا ہے اور قرآن کی خوب تلاوت کر رہا ہے ایک صحابی کے بارے میں روایتوں میں موجود ہیں کہ وہ ہر رکت میں کل اللہ پڑھا کرتے تھے نبی الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ بھائی تو قلع اللہ ہر میں کیوں پڑھتا ہے تو وہ کہنے لگے انی و مجھے صورت سے محبت پڑھی ایک تو یہ سورج جو ہے وہ توحید سے بھری ہوئی ہے اور دوسری روایت میں نبی علیہ الصلاۃ وصلاح نے فمایا کہ تا دلوسل وسل قرآن یہ جو کل ہو اللہ آہد والی سورت ہے یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے اس کے اکیلے کے پڑھنے کا لیکن جو اس کے اندر سبق ہے اس کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو پھر یہ اجر ہوگا پھر بندے کے دل دماغ میں توحید جو ہے وہ رچ بس جائے اور غیر اللہ کی ہر طرح کی اس کے دل دماغ سے اس کے وجود سے اس کے کاروبار در و دیوار کاروبار سے نفی ہو جائے تو وہ کہنے لگے جی مجھے تو اس سے محبت اس لیے میں پڑتا تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبو کاد خلا قل اس صورت کی محبت نے تجھے جنت میں داہر کر دیا یہ فعل ماضی کا سیگھا اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی کام ہو جائے میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا وہ اس کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا اور بعض آیتیں ایسی ہیں بعض حدیثیں ایسی ہیں جن میں ماضی کا سیگھا استعمال کیا گیا ہے اور وہ یہ یقین دلانے کے لیے کہ جس طرح تمہارا ماضی میں کیا ہوا کام وہ یقینی ہوتا اس میں تمہیں کوئی شک نہیں اسی طرح جو اللہ بات کر رہا ہے اس کو بھی ماضی کی طرح یقینی سمجھنا اختراط عصہ ماضی کا سیگھا کیا آ گئی ابھی, ابھی آنی ہے لیکن ماضی کیوں بولا تاکہ ماضی کی طرح اتنا ہی پکا یقین کر لو جتنا تم اپنے ماضی کے ہر کام کے بارے میں یقین رکھتے ہیں تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری اس صورت سے محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا یہ ایک چھوٹی سی صورت کا مقام ہے اور اس کا صلہ ہے اور جو بندہ سارے قرآن کو اپنی سفارش اپنا سفارشی بنانے پہ تلا ہوا ہو پھر اس کے نصیبے کی کیا ہی بات ہے تو یہ مقدروں والے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی یہ موقع دے رہے ہیں اور وہ اپنے لیے یہ سارا سامان جو وہ کر رہے اسی طرح روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جہاں وہ ڈھال ہے مشہور حدیث ہے سنتے رہتے ہیں اور ایک ہی حدیث عام طور پہ ہمارے ہاں بیان ہوتی ہے یا سوم جنہ روزہ ڈال ہے لیکن دوسری تین چار حدیثیں اسی مفہوم کی ہیں ایک حدیث میں سوم و من عذاب اللہ روزہ جو ہے یہ اللہ کے عذاب کے مقابلے میں تمہاری ڈال ہے ڈال وہ پرانے زمانے کا یہ جس طرح تھال ہوتا ہے نا اس طرح کا ہتھیار ہوتا تھا دشمن کے مقابلے میں ایک آدھ میں وہ پکڑ لیتے تھے دشمن وار کرتا تلوار وغیرہ کا آگے کر دیتے اس سے جان بچ جاتی تھی تو فرمایا کہ یہ من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے تمہارے لیے ڈھال کا کام دے گا یہ روزہ اصس و جنّّّّّّّّّّّ حسین من النار یہ تمہارا قلعہ ہے جو تمہیں آگ سے بچا لے گا اوم من النار یہ دوزک سے دوزکی آگ سے بچانے والی ڈھال ہے روزہ جنت الحد و من القطاب جس طرح لڑائی میں تمہاری ڈھال ہوتی ہے یہ اس طرح یہ مختلف حدیث سے ہیں جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روضے کو اس کی گناہوں کی ڈھال اس کی جہنم کی آگ کی ڈھال جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں اور اگر تھوڑا سا غور کریں تو تیس روزے انتیس روزے یہ ہوتے ہیں اب ایک روزے کی ایک ڈھال تو تیس روزوں کی تیس تہہ والی ڈھال جب بن جائے تو ایک ڈھال جو تھی دشمن کا وہ بار جائے وہ لٹا دیتی تھی کامیاب نہیں ہوتا تھا تو جب اتنی موٹی تہہ والی ڈھال بندے کو نصیب ہو جائے پھر کہیں قریب سے بھی اس کے دوزے کی آگ نہیں پھٹکے تو روزہ کی آگ سے بالکل وہ محفوظ ہو جائے گا یہ روزہ جو ہے وہ اس طرح اس کو کور کر لے گا اس کو آگ چھو تک نہیں سکے گی تو یہ ساری فضیلتیں ساری حقیقتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی زبان سے نکلی ہیں بڑے ہی وہ مضبوط ایمان والے لوگ ہیں جو ان باتوں پر یقین کر کے اتنا لمبا اور اتنا سخت موسم کا روزہ رکھ رہے ہیں اپنے کام کاج کے باوجود راتوں کا قیام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت دے رکھا ہے اس سے بھی صدقہ خیرات کر رہے ہیں تاکہ یہ سارے میرے سفارشی کل مجھے اللہ تعالیٰ کے یہاں جہنم کی رہائی سے حساب کتاب کی آسانی سے میرے مددگار ہو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ان جنتوں میں داخل کر دے جو میرا اصلی گھر ہے ہمارا اصلی گھر جنت ہے وہاں سے نکالے گئے ہیں واپس اس میں جانا ہے اور اس میں جانے کے لیے ایک ہی شرط ہے یہ غلطی ہوئی تھی صرف بابا آدم علیہ السلام سے اور اس غلطی کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا اصول کیا بن گیا ایک بھی گناہ ہوا ایک بھی غلطی ہوئی ایک بھی خطا ہوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکے گا اگر گنجائش ہوتی تو بابا جی کو کیوں بندہ نے نکالنا تھا یہ اٹل اصول ہے اس کو اپنے ذہنوں میں پختہ کرتے رہنا چاہیے کہ ایک بھی گناہ جو ہے وہ جنت میں ہمیں نہیں جانے دے گا اب زندگی میں گناہ تو بہت ہوتے ہیں اور ان کی معافی کا اللہ نے یہ بہانہ بنا دیا ہے منصا ہمرامضانہ ایمان واطابن گوکھر تقدم جس نے روزے رکھ لیے اس کے سارے گناہ معاف معافی کا سمان کر دیا من کامر مضانہ ایمان واطابن جو راتوں کو قیام کرتا ہے اللہ کے ذور کھڑا ہوتا ہے اس کے گناہ معاف آگے للاۃ القدر آ رہی ہے اس کے بارے میں یہی فرمایا کہ جو لالات القدر کی رات کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے بھی گوکھر اس کے بھی سارے گناہ معاف یعنی یہ گناہوں کی معافی کے بھی اللہ نے سمان رکھے ہیں اگر کوئی بندہ اس کے لیے تیاری کرنا چاہے تو اللہ نے اس کو فرصت دی ہے موقع دیا ہے سہولت دی ہے اور یہ وہ سہولت ہے جو ہمارے ہاتھوں میں آج کل اور وہ بندہ بڑا ہی نصیبے والا ہے جو اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے اب یہ روزہ جو ہے اس کی یہ فضیلتیں بر حق اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ روزہ تر حقیقت ہے کیا اس کی طرف ہمارا ذہن اگر چلا جائے اور کوئی بات ہمارے پلے پڑ جائے تو پھر بات بنے گی روزہ در حقیقت اللہ کی فرما برداری کی انتہا کا نام ہے ہر انسان جو اس کی جبلت فطرت طبیعت کے اندر ہے کہ اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ کھانا چاہتا ہے پیاس لگتی ہے وہ پینا چاہتا ہے اس کے جنسی جذبات ہوتے ہیں وہ تسکین چاہتا ہے لیکن روزہ کیا کرتا ہے کہ اس کی فطرت کے خلاف اس کو بھوک لگی ہوئی ہے کہتا نہیں کھانا اس کو پیاس لگی ہوئی ہے گرمی کی بھی شدت ہے روزہ بھی بہت لمبا ہے لیکن نہیں پیتا جنسی جذبات بھی ہیں لیکن نہیں ان کی طرف اس کا جکاؤ ہوتا کیوں کہ اس نے اللہ کی فرما برداری کا اعلان کیا کہ یا اللہ تیرے حکم کے تحت اب صبح کھاؤں گا تیرے حکم کے تحت اب شام کو جا کر کھاؤں گا درمیان میں نہیں کھاؤں گا یہ فرما برداری کی انتہا ہے اور کیا اللہ کو صرف اتنی ہی فرما برداری مطلوب ہے اور اس سے ہم جو ہیں وہ اللہ کی ان اعلیٰ جنتوں کے علاوہ صلات اللہ کھا لیا جو بڑی مہنگی جنتیں ان جنتوں کے ہم اتنی ہی باتوں سے حقدار بن جائیں گے کہ صبح کو خوب ڈانٹ کر کھا لیا سارا دن کچھ نہ کھایا اور اللہ کی جنتوں کے حقدار بن گئے رات کو گھڑی دو گھڑی اللہ کے حضور کھڑے ہوئے اور اللہ کی جنتوں کے حقدار بن گئے آفا حصے تمنتا کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ جنتوں میں ایسے چلے جاؤ گے علما یادم صلی اللہ عظیہ الخل وبل مسۃ الباثا کہ تم سے پہلے لوگوں کو بڑی بری طرح اللہ نے آزمایا بہت انہیں تکلیفیں پہنچیں تو کیا اللہ تمہاری آزمائش نہیں کرے گا کہ کیا تم صرف میرے لیے چند گھنٹوں کے لیے کھانے پینے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو یا اس تربیت کے ذریعے یہ جو تمہاری تربیت ہو رہی ہے اس کے بعد کھانے پینے کی قربانی کے ساتھ ساتھ اگر جان کی قربانی دینی پڑے اس کے لیے تم حاضر ہو اگر مال کی قربانی دینی پڑے اس کے لیے بھی حاضر ہو یہ وہ سبق تھا یہ وہ راستہ تھا جس کی طرف اللہ ہمیں لے جانا چاہتے ہیں تو اگر ذہنی طور پہ عملی طور پہ ہم اس بات کے لیے مادہ ہو جائیں یہ روزے رکھ کر ہماری تربیت اس طرح کی ہو جائے کہ یا اللہ تیرا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہے بہت سخت موسم ہے بہت لمبا روزہ ہے جس طرح میں نے یہ رکھا ہے اسی طرح اگر تو مجھے حکم دے گا کہ میرے راستے میں نکل مجھے میرے رب نے یہ حکم دے دیا اب اس کے بعد میں سوچوں کہ اللہ کو نظر نہیں آ رہا کہ اتنی گرمی ہے اتنا سخت موسم ہے آگے دشمن کتنا تگڑا ہے کتنی اس کی تیاری ہے تو یہ اللہ کی عدالت میں بھی حرف آتا ہے اللہ کے علم پہ بھی حرف آتا ہے اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے میں بھی حرف آتا ہے کہ اس کو کوئی پتہ نہیں وہ ساری حقیقتیں جانتا ہے لیکن اس کے باوجود جب اپنے ان کمزور سے بندوں کو حکم دیتا تو اس کے اندر بہت بڑی بڑی حکمتیں ہوتی دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی رمضان تھا آج انیس تاریخ ہے وہ سن دو ہجری تھا اور سدرہ رمضان کی تاریخ تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں برسرے پیکار تھے اور یہ بدر مدینے سے اسی میل دور ہے مکے کی طرف اور اس دور کا اندازہ کرے کہ جس دور میں یہ جہاز وغیرہ کا تو نام و نشان ہی نہیں تھا نہ یہ تیز رفتار گاڑیاں تھیں نہ یہ موٹر وے اور پختہ سڑکیں تھی انتہائی نام وساد حالات کے اندر وہ سفر کرنے پڑتے تھے اور آٹھ رمضان کو ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینے سے چلتے ہیں اور اتنا لمبا سفر کرتے ہیں رمضان کے روزے بھی ہیں سفر بھی ہے سب کچھ ہے اور سفر جا رہے پہنچ جاتے ہیں وہاں بدر کے میدان میں سولہ رمضان کو نبی علیہ اللہ علام بدر کے میدان میں اپنے ساتھی جو ہیں ان کو ایک لشکر کے طور پہ ان کی جگہ متعین کرتے ہیں کہ یہ دائیں طرف گروہ ہوگا یہ بائیں طرف ہوگا یہ درمیان میں ہوگا تیروں والے اس کنارے پر ہوں گے اس کنارے پر ہوں گے جو ایک اعلیٰ درجے کا جرنیل کر سکتا ہے آج کے آپ کے سارے جرنیل حیران ہیں کہ وہ محمد کی تربیت کہاں سے ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ اتنی اعلیٰ عسکری اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے تھے اور ان کو یہ نہیں پتہ کہ ان کی تربیت ساری کی ساری آسمان سے ہو رہی تھی اللہ کی وہی کے ہو رہی تھی یہ اکیڈمی ہیں یہ فلان فلاں وہاں سے ان کی تربیت نہیں ہو رہی تھی یہی تو وہ کمال ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دنیا کے کسی شخص سے کچھ نہیں آپ نے سیکھا وہ سارے کا سارا اللہ نے سکھایا ہے بہرحال نبی علیہ السلاۃسلام نے اپنے ساتھیوں کو جگہ متعین کر دی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ بھائی جب پتہ چلا نا کہ فلاں فلاں ابو جال اور دوسرے تیسرے آئے ہیں مکے والے لشکر لے کر وہ مکے والوں نے اپنے جگر گوشے اپنے جگر نکال کر تمہارے سامنے کر دیے اب فلاں یہاں مرے گا فلاں یہاں مرے گا فلاں یہاں مرے گا فلاں یہاں مرے گا نبی لسلا دوسرا نے پشین کوئی بھی کر دی لشکر ترتیب دے دیا پشین کوئی ہی کر دی اور اس کے بعد خود مسلح سنبھال لیا اور لمبے ہاتھ کر کے دعا کرنی شروع کر دی یا اللہ جو تیرے وعدے ہیں وہ سچے کر یا اللہ جو تو نے مجھے دینے کے وعدے کیے ہیں وہ پورے کر یا اللہ اگر یہ تیرے تھوڑے سے بندے آج ان کی تو نے مدد نہ کی تو تیری عبادت دنیا میں کون کرے گا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دونوں گوشے ساتھ ساتھ چلتے ہیں ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کی تیاری کی بغیر تیاری کے میدان میں لا کھڑا کرنا یا دشمن کے مقابلے میں تھوڑی تیاری کے ساتھ اپنی قوت ضائع کرنا یہ نہ کو اعلیٰ درجے کی عسکری تربیت ہے نہ کو درجے کا فہم ہے اور نہ ہی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مکے میں نوجوان صحابہ پوچھا کرتے تھے کہ آپ کا اللہ سچا نہیں مدد کرنے پہ قادر نہیں آپ سچے نہیں آپ رمات سب کو سچا تو پھر کریں جہاد جس طرح بعض نوجوان جو نا بڑے گرم ہوتے ہیں جوانی ہوتی ہے خون تیزی ہوتی ہے قدرتی سی بات ہے لیکن اللہ کیا حکم دیتا ہے کفوائے دیا کو اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو کیوں کہ ابھی جو ہے وہ اتنی افرادی قوت نہیں جو آپ کا مد مقابلہ ہے اس کا مقابلہ کرنے کے برابر ہو سکے تھوڑی قوت کے اس میدان میں لا کر ضائع کرنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا اس لیے رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم کو یہی حکم ملا اور بعد میں جب مناسب تعداد ہوگی کیونکہ اس دور کے مقابلہ تھا وہ دور کیسا تھا اس میں یہ ڈرون حملے نہیں تھے یہ جہاز نہیں تھے کہ دشمن آئے اور ٹینک توپ جو ہیں وہ ان کے ساتھ آپ کی میں جا کر چلا جائے اور آپ نیچے دیکھتے ہی رہ جائیں ڈرون حملے کا آپ کیا کر سکتے ہیں افرادی مقابلے ہوتے تھے ون ٹو ون جو مقابلہ ہوتا تھا تو جب دیکھا کہ آپ اتنے ہو گئے ہیں کہ ان کے مقابلہ ہم کر سکتے ہیں پھر پیچھے نہیں رہے یہ تبلیغی جماعت والوں کی طرح لاکھوں کا مجمع ہوتا ان سے پوچھ کہ بھائی کبھی کوئی جہاد کی بات وہ جی بزرگوں کو پتہ ہوگا اللہ کے بندو دین اللہ نے نازل کیا بزرگوں کا دین کبھی نام نہیں لے گئے یہ سوچ بھی نہیں کہ ساری زندگی کبھی اس کا نام ہی نہیں لینا بس عید مسلمان ہمارے ایمان عقیدے میں جہاں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکوٰۃ ہے جن لفظوں کے ساتھ اللہ نے روزہ فرض کیا انہی کے ساتھ جہاد فرض کیا یا اللہ کوتبہ علیہ السّام تمہارے لیے روزے فرض کیے گئے یا اللہ عام کوتبہ علیکم القتال تمہارے اوپر جہاد بھی فرض ہے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الجہاد و مادن منظم القیامہ یہ قیامہ تک یہ جہاد کا فریضہ رہے گا مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلمان جو جس طرح وہ زکوٰۃ دے یا نہ دے مانتا ضرور ہے حج کرے یا نہ کرے مانتا ضرور ہے جب اس کو توفیق دیتا ہے اللہ مال اتنا ہوتا ہے وہ سال کے بعد اس پر زکوۃ فرض ہو جاتی ہے وہ دے دے گا اس وقت لیکن مانے گا ہر مسلمان حج کی جس کو اللہ صحت دے گا مال دے گا فرصت دے گا کرے گا وہ لیکن مانے گا ہر مسلمان ویسیت مسلمان ہمارے ایمان عقیدے میں یہ بھی رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جہاد بھی فرض کیا ہے یہ ہمارا فریضہ ہے اس میں کوئی شرک والی بات نہیں کوئی جھجھک والی بات نہیں کہ فلاں کیا کہے گا فلاں کیا کہے گا اللہ کا عائد کردہ فریضہ ہے اس فریض کو ہمیں اپنے ایمان عقیدے میں ماننا ہوگا اور جس طرح یہ باقی معاملات ہیں ان کے اندر جب وہ مناسب موقع ہوتا ہے جو صورتحال ہوتی ہے اس کے مطابق سارے کام ہوتے ہیں اسی طرح اس کا بھی سارا معاملہ آگے چلے گا اب نبی اصلاۃ السلام کی بظاہر اس وقت ایک اور تین کی نسبت تھی کافروں کے ساتھ کافر ایک ہزار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تین سو تیرہ چودہ یا سترہ اٹھارہ تک مبتلا روایتیں ہیں اب یعنی ایک تین کی نسبت تو یہ پھر بھی اس وقت ایمان اتنا مضبوط تھا اتنا مضبوط تھا کہ ایک اور دس کا مقابلہ بھی وہ کر سکتے تھے یہ تو بعد میں اللہ نے راہ دے دی نا پہلے ایک اور دس کی نسبت تھی مسلمانوں کے لیے پھر اللہ نے کہہ دیا اللہ آنا خفف اللہ کو کہ بھئی اب تمہیں چھٹی آپ تمہارے مقابلے میں کافر دگنا ہونا تو تم اس کے مقابلے میں ڈٹ جا بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد کی اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ صد فرمایا تھا بین اسی طرح جس جگہ جس کافر کا نام لیا تھا وہ وہاں مارا گیا وہاں مارا گیا وہاں مارا گیا اور یہ ساری دینیات کی یہ چھٹی صدی ساد و جماعت کی کتابیں ہیں اس کے اندر بھی ہر بچہ جو ہے وہ بدر کی جنگ غزوہ بدر کو پڑھتا ہے اور اسے پتا ہے کہ ستر سور میں کافروں کے مارے گئے تھے 70 کافر جو تھے وہ قیدی کیے گئے تھے اور ان کے مقابلے میں مسلمان صرف چودہ شہید ہوئے تھے یہ ہے اعلیٰ درجے کی جرنیلی یہ ہے والا درجے کی عسکری حکمت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی تھی تھوڑی قوت ہے لیکن اس کو بھی ضائع ہونے سے کس طرح بچایا اللہ نے مدد کی اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ والم اللہ بدر کہ ہم نے تمہاری بدر میں مدد کی اللہ کی یہ مدد کس کی طرح آئی ہے؟ پہلے بندے تیار کیے پھر بندوں کو صحیح مقام پہ فٹ کیا کھڑا کیا اور اس کے بعد خود مسلح پہ اور یہی مومنوں کی شان رہی ہے کہ جہاں وہ مومن جو ہیں وہ فرسان بن نہار دن کو گھڑ سوار ہوتے ہیں وہی مومن ہیں وہی مجاہد ہیں وہی اللہ والے ہیں روحبان باللیل راتوں کو وہ مسلح پہ ہوتے ہیں دن کو گھوڑے کی پیٹھ پہ ہوتے ہیں رات کو مسلح پہ ہوتے ہیں مومن کی یہ شان ہے اور جس مومن کے دل کے اندر یہ جہاد والا حصہ نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ماتا ولام یقز ولام حد صاحب لو ماتا ماتا شو بت منفاق من کہ جو بندہ مرے اس حال میں کہ نہ اس نے جہاد کیا نہ کبھی جہاد کے لیے تیاری کی اس کے ایمان عقیدے میں جہاد تھا ہی نہیں تو ہمارا ماتا ماتا شعبہ من النفاق مرے گا تو نفاق کی موت مرے گا یہ منافق تھے جو جہاد سے پیچھے بھاگتے تھے جو سچے مومن تھے وہ جہاد سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے کیوں وہ سمجھتے تھے ہمارا جینا مرنا کس لیے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی جنتوں کے لیے تو اس سے شارٹ کٹ رستہ کون سا ہے کہتے ہیں نا کہ حضرت حمزہ کے ہاتھ میں دو تلواریں تھیں کسی نے کہا کہ کوئی ڈھال لے لیں آپ نے کہا ڈھال میں نے کیوں لینی ہے میں نے تو جنتوں میں جانا ہے ڈھال تو اس لیے ہے کہ میں بچ جاؤں میں تو بچنا چاہتا ہی نہیں میں تو دنیا چاہتا ہی نہیں میں تو چاہتا ہی یہ ہوں کہ سیدھا جنتوں میں جاؤں یہ ہے وہ م, م, ایمان والوں کا فرق لیکن ہر معاملہ جو ہے اس کو صحیح تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے اس کے بعد یہ انسر رسول الاں کہ اپنے بھیجے ہوئے جو پیغمبر ہیں ان کی مدد کرتے ہیں ان کے جو ماننے والے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں اللہ کے وعدے برحق ہیں سچے ہیں اللہ نے مدد کی جس طرح کی یہ بدر میں مدد کی اسی طرح قیامت کے لیے اللہ کے وعدے برحق اس کے بعد دیکھ لے یہ سطرہ رمضان کو بدر میں دو ہجری ہے آٹھ ہجری کو پھر یہ سترہ رمضان ہے جب مکہ فتح ہوتا ہے اللہ پھر اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے اور یہ بزرگ جو بوڑھے ہیں یہ جانتے ہیں ستائیس رمضان کو یہ پاکستان بنا تھا یعنی یہ رمضان اس کے میں تو خاص اللہ کی رحمت جو ہے وہ مسلمانوں کی تریب ہے بار بار چلی آ رہی ہے لیکن آج یہ مسلمان ہے یہ رمضان ہے اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ ذلیل یہ مسلمان ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ خون اس کا بہہ رہا ہے ہر جگہ پہ اگر خون سستا ہے ارزاں ہے بہہ رہا ہے تو صرف اور صرف مسلمان کا بچے ان کے جو ہیں وہ ذبح کیے جا رہے ہیں اس طرح ان کی ماؤں بہنوں کی لوٹی جا رہی ہیں جوان ان کے جو ہیں ان کو قتل کیا جا رہا ہے حتیٰ کہ بوڑھے جو ہیں ان کو معاف نہیں کیا جا رہا ہے. وہ آپ کے یہ پڑوس میں کشمیر ہو آگے افغانستان ہو عراق ہو شام ہو اور اب جو ہے وہ غزہ کے اندر جو فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل نے تباہی مچائی ہے اور جس پر آج آپ ساری کی ساری مہذب دنیا جو ہے وہ خموش تماشے بنی ہوئی ہے یہ کہنے کو اگر کوئی گٹا کوئی جانور کی نالے میں پھنس جائے نا تو ساری این جی اوز حرکت میں آ جاتی ہے یوروپ کی جی فلاں جانور پھنس گیا اب اس کو نکالنا ہے ریسکیو کے لیے ہیلی کاپٹر جا رہے ہیں ٹیمیں جا رہی ہیں ایک جانور پھنسا ہوا اب وہاں معصوم بچے مر رہے ہیں بہنیں مائیں بہنیں جو ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے بزرگوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے نوجوانوں کو زندہ کس طرح جلایا جا رہا ہے ان انتوں کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا وجہ کیا ہے کہ وہ کافر ہیں اور آپ مسلمان ہیں وہ کافر ہے اور واحدہ وہ ہندوستان کا کافر ہو وہ امریکہ کا ہو افریقہ کا ہو کسی جگہ پر وہ سارے کے سارے ایک ہی ہیں اور ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ اس مسلمان کا نام و نشان مٹا دا جس طرح اس دور کا کافر ابو جہل بڑا تگڑا لاؤلشکر لے کر آیا تھا بدر کے میدان میں کہ آج میں نے ان کا نام و نشان مٹا کر تم لینا ہے جس کو جب چھوٹے چھوٹے دو نوجوان بچوں نے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں نے اپنے دائیں پر دیکھا بدر کے میدان میں تو ایک ادھر چھوٹا سا بچہ ہے ایک چھوٹی چڑھتی جوانی تو مجھے قدرتی طور پہ دل کے اندر خیال تو آتا ہے نا اگر میرے دائیں بائیں کو کڑیل جوان ہوتے تو مجھے بڑا سہارا ہوتا ہے دل کے اندر کیا میرے خیال آیا تو تھوڑی دیر میں ایک جو ہے نا مجھے آستھا سے کہتا دوسرے سے چھپا کر چچا جان وہ جو ہے ابو جان وہ مجھے بتانا کہاں ہے تو وہ کہنے لگے کہ بھتیجے تو کیا کرے گا کہنے لگے میں وہ بچہ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ محمد کو گالی دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا ان بچوں کا ایمان تھوڑی دیر کے بعد وہ دوسرا جو ہے وہ بھی اسی طرح کہتا ہے چچا جان وہ ابو جال کا مجھے بتانا میں نے پوچھا کیوں بھائی تجھے کیا تو کیا کرے گا ایک طرح وہ ابو جال سردار ہے قوم کا جو ہے وہ لیڈر ہے لشکر کا سپاہ سلار ہے پورا جنگی ہار جائیں ان سے مسلّ ہے اور ایک طرح یہ چھوٹے سے بچے ہیں دونوں لیکن دونوں کا سوال ایک ہی ہے کہ ابو جال کی طرح ابو جال کدھر اور وہ کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی سفید سیدھا کرتا کرتا نا وہ سامنے آیا تو میں نے کہا وہ ہے تمہارا شکار میرے کہنے کی دیر تھی وہ شکاری ہی جھٹ پڑے اس پر اور جا کر اس کے یہاں جہاں وہ ایک نے تلوار ماری اور اس کا گٹا جو ہے تخنا جا اڑا کر پھینک دیا اور وہ زخمی ہوا گرا اور پھر اس کو مار کر انہوں نے دم لیا اور اس کو جھنڈو رسید کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ بتایا کہ میں نے کہ ہم نے اس کو قتل کر دیا آپ نے مانا کہ بھی تلوارے جو تمہاری تلواریں ہیں ان کا خون تو نہیں صاف کیا انہوں نے کہا نہیں دی. تو آپ نے دونوں کی تلواریں دے کر مانا کہ ٹھیک ہے تم دونوں نے ہی مارا اب وہ بچے جو ہیں وہ اس وقت کا جو فراؤن تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بات میں لاش دیکھی تو فرمانے لگے کہ میری امت کا یہ فراؤن ہے تو اس فراؤن کو اس وقت کے چھوٹے چھوٹے ننے ننھے بچے جو ہیں وہ قتل کرتے ہیں اس کا ہولیاں بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں بوٹی بوٹی کر دیتے ہیں اور وہ جذبہ کیا تھا ان بچوں کے اندر کہ وہ ایمان تھا جو محمد کے ساتھ ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچی محبت اور عقیدہ تھی کہ میں محمد کا ماننے والا اور محمد کو گالیاں دینے والا میرے سامنے دم آتا پھر میرے سامنے جو ہے وہ اتنی جرت کرتا پھر خاص کہ آج کے ہماری نوجوان نسل کو بھی یہ ایمان نصیب ہو جائے ہمیں بھی یہ ایمان نصیب ہو جائے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تو دور کی بات ہے بڑے آرام اور سکون سے ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی باتیں سنتے رہتے ماننے کے لیے پھر تیار نہیں ہوتی اپنے نفس کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے محمد کی سنت ہمارے سامنے ہوتی ہے اپنی برادری کی جو باتیں ہیں ان کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے محمد کی سنت ہمارے سامنے ہوتی ہے صلی اللہ علیہ و ہمارا حال یہ دیکھیں کہ ہمارے ایمان کتنے کمزور ہیں اور وہاں دیکھیں ایمان کیا ہے کہ وہ گوارہ نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو اور یہ دندناتا پھر اس کے ٹکڑے کر دیے اس کو مار ڈالا تو یہ نتیجہ کس چیز کا تھا کہ صرف روزے رکھنے سے بندہ مومن نہیں ہو جاتا یہ دین کا ایک حصہ ہے صرف نمازیں پڑھنے سے بندہ مومن نہیں ہو جاتا یہ دین کا ایک حصہ دین ایک کل ہے یہ ایک جز ہے آج ہم اس تقسیم میں الجھے ہوئے ہیں کہ ایک جز کو لے کر یہ سمجھیں کہ بس میرا دین مکمل ہے اب مجھے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ادخلوف اسل میں کافا اسلام کا مطالبہ کیا ہے قرآن کا مطالبہ کیا ہے کہ اگر اسلام میں داخل ہونا تو پورے کے پورے داخل ہو جائیں ایمان عقیدہ وہ پورا ہے قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے نماز روزہ وہ ایر قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے ہماری ستر سال بھی عمر ہو جائے ہماری نماز محمدی نہیں ہوتی انفی ہوگی شافی ہوگی مالکی ہوگی عملی ہوگی اپنی نماز ہم محمدی نہ بنانے کا سوچتے ہیں نہ کوشش کرتے ہیں کبھی خیال ہی نہیں آتا وجہ کیا ہے کہ پرواہ ہی نہیں کہ میرا دین کیا ہے کیسا ہے اس جس دین پر میری نجات کا سارا مدار ہے اور اس دین میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہے بہرحال جب تک اس دین کے کل پورے کے پورے جو معاملات ہیں ان کو عملی فکری طور پہ نظریاتی طور پہ عقیدے کے طور پہ ماننے والے نہیں بنیں گے اور اس کے بعد عملی طور پہ جس بات کا موقع آ جائے اس کو کرنے والے نہیں بنے گے معاملہ بہت مشکل ہو اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ جس طرح کے پہلے دور کے مومن جو اپنی مثالیں ہمارے لیے رہتی دنیا تک چھوڑ گئے ہیں کہ بھئی جب کلمہ پڑھنے کا وہ کہتا تھا پڑھا پھر اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑی وہ قربانی تو دے دی تبتے ہوئے صحراؤں میں بھاری پتھروں کے نیچے بھی عہد آحد حس بلال کہتے تھے یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ جتنے بت رکھے ہیں سارے ٹھیک ہیں یہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں یہ وہ کرنے والا وہ کرنے والا اور کہتے تھے نہیں کچھ بھی نہیں کرتے ایمان عقیدہ بھی اسی طرح کا اور اس کے بعد جب نماز کی باری آ جاتی تو مومنوں کی مائیں بیان کرتی ہیں کہ نبی السلام تو السلام ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے لیکن جب بلاوا آ جاتا آذان ہو جاتی پھر جیسے ہمارے ان کے درمیان کچھ اللہ بھی نہیں ہے پھر اب نماز ہی اہم ہے اور کچھ اہم نہیں ہوگا جب آ جائے گی حج کی باری جب آ جائے گی جہاد کی باری جب آ جائے گی ذکا دینے کی باری جو جس کام کی باری آ جائے گی پھر وہی وہ اہم ہوگا جس کو کرنے کا حکم ہے وہ کرنا مسنون ہے جس کو چھوڑنے کا حکم ہے وہ چھوڑنا سنت ہے کرنے کے وقت نہ کرنا یہ نفاق ہوگا گمراہی ہوگی اور جس کو نہیں کرنا اس کو کرنا یہ بغاوت ہوگی سب ہوگی فسق ہوگا فجور ہوگا دیکھنا چاہیے کہ میرا ایمان اطاعت اور فرو برداری والا ہے یا نہیں وہ اللہ کا معاملہ ہو وہ اللہ کے رسول کا معاملہ ہو ہر ایک کے ساتھ اپنے اطاعت اور سرو برداری والا وہ رویہ پیش کرنا ہے کہ جس میں تن من دن کی بازی لگانی پڑے تو اس سے بھی مومن جو ہے وہ پیچھے نہ رہنے والا جب تک مسلمانوں کا یہ رویہ تھا اس وقت تک تین تین بر اعظموں پر مسلمانوں کی حکومت تھی اور آج جو ہے وہ ہمارا حال کیا ہے کہ دنیا کے مالدار ترین قوموں میں سے ہم ہیں عسکری قوت ہم مسلمان ہیں اور اس کے باوجود ایٹمی قوت ہونے کے باوجود تمام ذخائر وسائل افرادی قوت بے تشاع ہونے کے باوجود دنیا کے اندر سب سے زلی بے شمار اسباب جہاں لوگ بیان کرتے ہیں لیکن ایک سبب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ بھی سن لیں یہ ابو دودھ کی صحیح سناث روایت ہے ایجاد واضح تو ملعنا وہ تم اجناب البکر تم کہ جب تم یہ کاروبار میں مست ہو جاؤ گے یہ تتا تتا بیلوں کی تمہیں پکڑ لو گے اور کھیتی باڑی میں خوش ہو جاؤ گے وہ ترک اور جہاد چھوڑ دو گے صلّۃ اللہ, اللہ اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا اتنی حکومتیں اتنی فوجیں اور اس کے باوجود دیکھیں کہ مسلمان ذلیل ہے یا نہیں یعنی یہ بیچارے کتنی یہ پتہ نہیں ستاون یا اٹھاون کتنی ریاستیں ہیں ایک وہ ترکی والے نے صرف تھوڑا سا دھمکی والے انداز میں بیان ہی دیا عملی طور پہ اس نے بھی کچھ نہیں کیا ابھی تک کہ وہ جو غزہ کے مظلوم معصوم بچے ہیں عورتیں ہیں ان کی مدد کے کسی نے کچھ کیا کسی نے بھی کچھ نہیں کیا وجہ کیا رسوائی ان کا مقدر ہے یہ بےچارے اپنے آقا سے پوچھ کر پھر انہوں نے بیان دینے ہوتے ہیں پھر انہوں نے قدم اٹھانا ہوتا ہے پھر کچھ کرنا ہوتا ہے بے بس اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں سب کچھ ہوا کہ تم نے وہ راستہ چھوڑ دیا جو عزت والا راستہ اللہ رہے تمہارے لیے کنائے لا کم جب تک تم واپس اپنے اس دین پر اس راستے پر جو راستہ تمہیں دنیا میں عزت دینے والا راستہ اس کی طرف نہیں آؤ تمہارے لیے کوئی بچاؤ کی جگہ نہیں تو یہ دین اسلام کا فریضہ اس کو چھوڑنے میں عزت اور رسوائی ہے اور اس کو ماننے میں عقیدے میں اور عمل میں عزت ہے اور اسی کا قرآن نے بھی اشارہ کیا کہ تر ہے دونوں بھائی ادوب اللہ و ادوا کم اگر مسلمان اپنی عسکری رکھیں گے تو ان کے دشمن بھی اور اللہ کے دشمن بھی دبکے کے رہیں گے ڈر کر رہیں گے کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ کسی معصوم بچے کا خون بہانا تو دو دور کی بات ان کی طرف سے میلی آنکھ سے بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا تو یہ اللہ کے دشمنوں کو دبکانے کے لیے دنیا کے اندر فتنہ فساد مٹانے کے لیے دنیا کے اندر اللہ کے گھروں میں جو عبادتیں ہوتی ہیں ان کو امن اور سکون کے ساتھ عبادتوں کا موقع دینے کے لیے جو مظلوم لوگ دنیا کے اندر ہیں ان کی مدد کے لیے جہاد کے جو بنیادی فریضے ہیں یہ ہیں یہ قطن قطن اسلام کے اندر جہاد کا کوئی ایسا تصور نہیں جو فتنہ فساد کے لیے ہو بلکہ فتنے کو ختم کرنے کے لیے ہے وقاتل متعلق فتنہ فتنا جب تک ختم نہ ہو اس وقت تک کتاب ہے فتنے کو ختم کرنے کے لیے ہے فتنا سادھ کھڑا کرنے کے لیے نہیں ہے یہ پتہ نہیں کون سی قسم ہے کہ لوگ بیچارے جائے وہ مارکیٹوں میں سودے کر رہے ہیں عورتیں ہیں بچے ہیں اور وہاں بم بلاسٹ کرنے والے وہ سمجھتے تھے کہ میں نے پتہ نہیں کتنا بڑا جہاد کر دیا یہ yes فہم جو ہے یہ سلف سال سے کسی جگہ سے نہیں ملتا قرآن کی کسی حای سے بے گناہوں کو قتل کرنے کا جواب نہیں ملتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کی ساری سیرت سے کسی جگہ سے بے گناہوں کو قتل کرنے کا کوئی جو نہیں ملتا اور بڑے بڑے نیک بظاہر بنے پھرتے ہیں لوگ اور پتہ نہیں کس فکر میں یہ گمراہ ہو گئے ہیں اور خود بھی اور باقی لوگوں کے لیے بھی جو ہے نا وہ پریشانی کا سامان جو وہ پیدا کر رہے ہیں تو باقی جو دیندار لوگ ہیں ان کے لیے بھی زندگی تنگ کر رہے ہیں اس لیے جو جو چیز ہے جو صحیح ہے اس کو صحیح رنگ میں مانیں اللہ علیہ بھبانگے دو حل مانیں اس میں کوئی حرج نہیں جو غلط ہے اس غلطی کو سمجھیں اور اس صحیح راستے پر آئے جس پر صلف صالحین تھے سلف صالحین مسلمانوں کے اندر یہ جو تھا نا یہ فتن و والا یہ جہاد والا سلسلہ بہت کھڑا کرتے تھے مسلمانوں کے اندر رہتے ہوئے اپنے بادشاہوں کو باز کرتے تھے نصیحت کرتے تھے سمجھاتے تھے جو غلط بات ہے اس سے آنکھیں نہیں چراتے تھے اس سے جو ہے وہ مفادات کی وجہ سے وہ خاموشی اختیار نہیں کرتے تھے اس لیے یہ جہاں تبلیغ کا راستہ ہے دعوت کا راستہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے ہاں جہاں کافر مومنوں پر ظلم کر رہا ہو وہاں ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے عمر توانقات اللہ ستّہ یشدُ اللہ جب تک یہ کلمہ نہیں پڑھتے اس وقت ان کے ساتھ کتاب جاری رہے گا اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ ہیں ان کو سمجھ کر اس کے مطابق جب اپنے آپ کو اس راستے پر لائیں اور وہ جو قرآن مجید نے مسلمانوں کو سبق دیا عید العمستیٰ تم کہ اتنی قوت اپنی تیار کرو کہ جیسے تمہارے دشمن جہاں دب کے رہیں اتنے معزز راستہ جو زندگی کا وہ اختیار کریں ذلت اور رسوئی والا راستہ جو وہ چھوڑیں اور اس میں یہی سبق ہے اللہ تعالیٰ میں اس پر عمل کرا کی توفیق تافر میں الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، فرو باللہ من رمضان جو ہے یہ آخری اشرے کی طرف جا رہا ہے تیسرا عشرہ جانا جا جب شروع ہو تو اس کے اندر یہ رمضان کے روزے اور تراویح کے ساتھ ساتھ اعتقاف کی ایک عبادت ہے وہ بھی شروع ہوتی ہے اور قرآن نے اس کا ذکر کیا ون تم آ کے فونہ کہ تم لوگ مسجدوں میں اعتقاف کرتے ہو اور اس کی فضیلت جو ہے وہ بیان کی ہے حضرت ایک حدیث کے اندر کہ جو بندہ اللہ کی خوشروطی کے لیے صرف ایک دن ہی اتقاف میں بیٹھ جائے تو اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان تین ایسی خندقیں بنا دیتا ہے جن میں سے ہر ایک کا فاصلہ مشرق اور مغرب سے بھی زیادہ ہے مشرق اور مغرب جتنے ایک دوسرے سے دور ہیں تین گنا زیادہ دوری اس بندے کے لیے ہو جاتی ہے جو صرف ایک دن کا اتقاف کرتا ہے اور جو دس دن کا کر رہے ہیں، اس کے لیے کتنی اللہ اس جہنم سے دوری کا سامان کر دے گا اس لیے جس کو اللہ صحت دے فرصت دے تو کوشش کرے اتقاع میں بیٹھے اس کے لیے شرط کیا ہے قرآن میں بیان کیا ارتما کے کی پھونہ فلمساجد مسجد میں اتکاب ہوگا اور گھروں میں اتکاب نہیں ہوگا بعض عورتیں گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں عورت بیٹھنا جاتی ہے تو مسجد میں بیٹھے ایسی مسجد جس میں عورت کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو اس کے بیٹھنے کے حوالے سے اس کے کھانے پینے کے حوالے سے اس کی ضروریات یہ لیٹرین وغیرہ کی صورت کے حوالے سے جہاں عورت کو کوئی پریشانی نہ ہو نماز جمعے کی پریشانی نہ ہو تو ایسی مسجد میں عورت جو ہے وہ اتکاف بیٹھے یہ گھروں کا اتکاف اس کی کوئی دلیل نہ قرآن سے یا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے مومنوں کی ماؤں کے خیمے بھی مسجد نبوی کے سین میں لگے تھے ساتھ ہی اجرے تھے جہاں سین ختم ہوتا آگے حجرا شروع ہوتا ہے لیکن وہ حجروں میں ان کا اتقاف کا بندوبست نہیں تھا ان کا بندوبست تھا تو مسجد نبی کے سین میں تھا درمیان میں ایک دیوار ہے لیکن وہ بھی گجرا جو ہے وہ شمار ہوتا گھر تو گھر میں اتقاف نہیں ہے قرآن نے جو بیان کیا ہے اور مومنوں کی ماؤں کا معاملہ جو ہے وہ حدیثوں کے اندر بیان ہوا ہے نیت کر کے جو ہے وہ بیٹھنا چاہیے اور ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے دس دن کا ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے یہ اتقاف میں بیٹھنے والا جو اپنے لیے یہ جس طرح ہمارے ہاں کپڑے وغیرہ لگائے جاتے ہیں اس طرح جو بار اگر کھلے سین ہوں تو وہ خیمے وغیرہ لگانا چاہے جس طرح نبی الصلاۃ وسلام کا خیمہ لگایا جاتا تھا وہ بھی جائزہ یہ بخار شریف کی روایت ہے جو بیٹھنے والا ہے وہ بستر یا چارپائی بھی اگر بچھانا چاہتا ہے وہ اسی طرح نہانا تیل لگانا کنگھی کرنا اس میں کوئی حرج نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتیں جیسے ثابت ہیں اگر کوئی اتقاع میں ایسا بندہ بیٹھا ہے کہ جس کا پیچھے کو کھانا پہنچانے والا نہیں تو وہ ضرورت کے تحت اپنے گھر تک جا کر کھانا کھا سکتا ہے یا لا سکتا ہے لیکن آج کے دور میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی ایسا محلہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی نوجوان کوئی دوسرا جانا اس کو کھانا پہنچانے والا نہ ہو اس لیے آج جو اتقاف بیٹھے اسے چاہیے کہ وہ ٹوٹلی totally اتکاف ہی کرے اتکاف کیا ہے کہ باقی سب سے کٹ کٹا کر آپ نے اللہ کی طرف جو اپنی لا لگانی ایک کھانے پینے سے باز آئے ہیں جنسی خواہشات سے باز آئے ہیں اب کاروبار گھر بار در و دیوار دفتر دکان سب کو چھوڑ دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو موبائل کا ایک طرف سہولت ہے, ہے تو لوگوں نے نا اس کی پتہ نہیں کہاں سے گنجائش نکالی ہے صحیح نہیں اسی طرح یہ موبائل کا استعمال بالکل صحیح نہیں. جس نے میں بیٹھنا ہے اپنے موبائل اپنے گھر والوں کے سپرد کر کے آ جائے کوئی قیامت نہیں آتی دس دن جہاں وہ باقی سارے معاملات سنبھال لیں گے آپ کا موبائل بھی سنبھال لیں گے اور جو ضروری میسج ہوں گے ان کے جواب بھی وہ دے لیں گے یہ اتقاف جو ہے اس کا حق ادا کرے اپنا روخ اللہ کی طرف کرے. اسی طرح جس طرح اللہ کے فرشتے ہیں اب ان کی لو اللہ سے ہوتی ہے درمیان میں دوسرا کچھ نہیں ہوتا اس کی نافرمانی کسی جگہ نہیں کرتے ہر گھڑی ہر اس کا ذکر اذکار میں تو مومن جو ہے وہ دس دن جو یہ ثابت کرتا ہے کہ یا اللہ میں بھی اب فرشتوں جیسا بننا چاہتا ہوں کھانے پینے سے مہر روک گیا اپنے خواہشات سے مہر روک گیا جذبات پر میں نے قابو پا لیا اب میں جو ہے وہ تیرا ذکر تیری عبادت تیری بندگی وہ بھی اسی طرح کر کے وہ روحانی نورانی ملائکہ والا معاملہ جو وہ اپنا جو وہ پھر سے زندہ کرنا چاہتا ہوں تو اس لیے کوشش کیا کریں جو اطقاہ میں بیٹھا ہوں اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اسنت واللم اللہ یادہ مریض ہیں بیماروں کی خبر گیری کے لیے نہیں جانا چاہیے ولا یشا تو جنازہ جنازے میں نہ جائے ولا امد صاحب راۃََََََََََََ عورت کو آتھ نہ لگائے بلا یا باشر وق رج اللہ اللہ الما الدہ من کوئی ایسی حاج ہے جس کے سواد چاہ رہا نہیں آپ پیشاب آ گیا مسجد میں بندو بندوبست نہیں تو اس نے ضرور نکلنا ہوگا اگر کوئی ایسی مجبوری ہے کہ اس کا نکلنے کے سواد چاہ نہیں تو وہ نکل سکتا ہے ورنہ مسجد سے نہ وہ نکلے اپنی اتکا والی جگہ سے نہ نکلے اپنی اتکاؤ والی جگہ میں بیٹھ کر اپنا اللہ اللہ کرے کرے کیا نماز فرض تو پڑھنی پڑنی ہے سو زیادہ زیادہ نوافل جائے اس کا احتمام کرے زیادہ, زیادہ اللہ کا ذکر استفار کرے جس طرح نے بیان کیا ممنو کی تعریف یوسف بیہ اللّہ لا یفتر سستی نہیں کرتے تھکتے نہیں اکتے نہیں اتقاع والا جا کم سے کم یہ اللہ کی آیتوں کو سچا کر کے دکھا دیں قرآن جی کی تلاوت کثرت سے کرے چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرے اور نبی علیہ السلط و السلام پر دروج ہے وہ کثرت پڑھے تو یہ وہ والے کے لیے کرنے والے خاص کام ہیں اور بچنا پرہیز کرنا کہ یہ جو مجمع لگا کر دوست بیٹھ جاتے ہیں اپنے اتقاع میں یہ بالکل غلط ہے بس اتکاؤ چیز کا اتکاؤ تو ہے کہ الگ ہونا آپ الگ ہوتے ہی نہیں وہاں سارا مجمعہ یہاں اکٹھا کر لیتے ہیں یہ اتقاف کی روح کے بھی منافی ہے باقی دوستوں کو بھی تانگ کرنے والی بات ہوتی ہے مسجد کے اداب کی بھی, بھی منافی ہوتا ہے اس لیے جس نے اتقاع میں بیٹھنا ہے بس وہ اتقاع میں بیٹھے اللہ کی طرف اپنا روک ہے یہ باقی چھوڑ دے دس دن کے لیے گپے ہانکنا سوئے رہنا موبائل کا استعمال کرنا ان سب سے پرہیز کرنا چاہیے اور اتقاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ کی سنت میں آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطقاب سے جب نکلے تو صحابہ آپ کے لیے ہار لے کر آئے ہوئے تھے مجمع اکٹھا تھا جلوس نکل رہا ہے اس میں اتقاب والا گھر جا رہا ہے خدا رہا اپنی عبادتوں کو اپنی نیکیوں کو یوں برباد نہ کریں اللہ سے نیکی کی توفیق مانگیں اور پھر اس نیکی کی حفاظت اس سے زیادہ مشکل ہے نیکی کرنا جہاں مشکل ہے اس کی حفاظت تو اس سے زیادہ مشکل ہے اور یہ بربادی کا سامان ہے جو لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ریاکاری کاری دکھلاوا جلوس ہار یہ وہ بڑے آرام سے جائیں گھر جس طرح آئے تھے اسی طرح آرام سے جائیں جو بندہ اتقاع بیٹھنا چاہتا ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع رادہ وجر وسلم داخلہ فی مو تک فی کہ اتقاع والا جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھ کے اتقاع والی جگہ میں داخل ہو اب فجر کی نماز فجر کو ہوگی راس ساری درمیان میں ہے تو بیسواں روزہ جو ہے اس کی افطاری سے پہلے اذان شروع ہونے سے پہلے پہلے بندہ مسجد میں پہنچ جائے جو اتقاع بیٹھنا چاہتا ہے اذان کے ساتھ بیسواں روزہ بیس تاریخ ختم ہو گئی آخری اشرہ شروع ہو جاتا ہے مسلمانوں کی تاریخ راس سے شروع ہوتی ہے آخری عشرہ اس کے ساتھ شروع ہو گیا رات ہوتی ہے تو اذان ہوتی ہے مغرب مگر افطاری ہوتی ہے تو اس سے پہلے پہلے مسجد پہنچ جائیں رات ساری اپنا جو آپ نے جگہ مخصوص کی ہے نا اس سے باہر گزاریں عبادت کریں ذکر از کریں خوب تلاوت کریں صبح کی نماز پڑھیں اور پھر سنت کے مطابق نبی علیہ و اسلام کے بارے میں جس طرح روایتوں میں ہے کہ صلی الفجرا سما فی دا سما داخلہ فی مو تک کہ فجر پڑھتے پھر اپنے اتقاف والی جگہ پہ بیٹھتے اور بعض علماء نے مزید احتیاط کے طور پہ کہا ہے کہ بیس تاریخ کا روزہ رکھے صبح اور مسجد میں آ جائیں فجر پڑھ کے اپنے اتکاب والی جگہ میں داخل ہو جائیں اس میں کیا ہوگا کہ ایک دن جو وہ زائد اس میں آ رہا ہے اس دن میں آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں گے عملی طور پہ خوب ریسٹ کر لیں گے اور بڑے آرام سے شام جب ہوگی تو پھر آپ اپنا اتکاب آگے شروع کر دیں گے بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ بیس کی صبح آنا چاہے تو وہ بھی آ سکتا ہے ورنہ اکیس کی صبح کو اس میں داخل ہونا ہے رات ساری مسجد میں اس سے باہر گزارنا یہ مصنون طریقہ ہے کوشش کریں کہ ہمارا ہر کام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہو اب یہ جتنے بھی مسائل بیان ہوتے ہیں نا جی عام طور پہ اس میں مردوں کا ذکر ہوتا ہے عورتوں کا ذکر نہیں ہوتا تو عورتیں جو اس بارے میں پریشان نہ ہوں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے و نے میں نصاح و کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کا حصہ ہیں ان کا ہی نصف ہیں ان کی ساتھی ہیں تو جو حکم جو معاملہ جو اجر جو سواب کسی نیکی کا کسی مسئلے کا مردوں کے لیے ہے وہ بہن ہے عورتوں کے لیے بھی اور عورتوں کے بارے میں فرمایا نبی علیہ صلاۃ السلام نے اضا صلی اللہ المرات کہ جب عورت پانچ نمازیں پڑھ لے وہ شاہ رہا یہ رمضان کے سارے روزے رکھ لے وہ سرت فرجہ اپنی عزت کی حفاظت کرے وہ بھا رہا اپنے خامت کی خدمت گزاری کرے فلت خلم ابوا بل جنت شاعت پھر جس برزی دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہے ہو سکتی ہے تو عورت جو نمازی ہے جو روزے دار ہے جو اپنے خامت کی اطاد گزار ہے اپنی عزت آبرو جان مال کی محافظ ہے تو اس کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم کی فضیلت اس کے سامنے آ چکی اب اس فضیلت میں صرف عورت کے لیے روزہ رکھنے کی بات ہے اور جو عورت ساتھ روزے رکھوا بھی رہی ہے سارے گھر کے لیے وہ تیاری بھی کرتی ہے تو اس کے لیے اثر کتنا زیادہ ہوگا تو عورتوں کے لیے بھی یہ بے تحشہ عجر اللہ تعالی نے رکھے ہیں صرف مردوں کے لیے نہیں ہے عورتوں کو اللہ سے میوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوب بڑھ کر نیکیوں میں حصہ لینا چاہیے نماز روزہ ہو یا صدقہ خراب سب میں زیادہ سے زیادہ حصے دار اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں کریں سب بچے. سبحان ربك رب العزة اما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين